صاحب آپ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مزارت کے اوپر گنبد جو بنایا جاتا ہے کیا وہ بنانا ضروری ہے اور کیا یہ کام پچھلے پندرہ سو سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس کو ضروری سمجھا کیوں جاتا ہے مزارت کے اوپر گنبد بنانا جزاک اللہ خیر مکی صاحب جی سہیل بھائی یہ ملا ہے بھائی کہاں رہتے ہیں کہ جہاں سننا بھی منع ہے اور جہاں بولنا بھی منع ہے ایسا تو میرے خیال میں کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں سننا بھی منع اور بولنا بھی منع تو قبرستان بھی ایسا نہیں ہے وہاں بھی مردے سنتے ہیں اور بولتے بھی ہیں تو گھروں میں تو یقیناً بولا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے تو بن لال امبصواب ہمارے اس بھائی کا کیا مسئلہ ہے برال یہ ہے کہ مزارات پر گنبد بنانا فرض تو نہیں ہے لیکن ایک نشانی کے طور پر جیسا بخاری بخارشی میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا حسن بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہو فوت ہوئے تو ان کی زوجہ مطالعہ فاطمہ بن حسین بن علی نے ان کی قبر پر قبا بنایا جو ہیں وہ قبا کے موجود ہیں تو اسی سے شاید استدلال کرتے ہوئے صحابہ کا دور ہے اہل بیت ہیں یہ آکا کریم کے سلسلوں کے گھر والے ہیں مدینہ طیبہ ہے جنت البقیع ہے سبھی دوست لوگ دیکھتے ہیں تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے علمائی اکرام نے یا لوگوں نے گنبد بنائے پھر آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمد طیبہ قاہرہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مزارات پر تو اسی سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے وہ گنبد کو اختیار کیا گیا اور گنبد نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ روزہ تو بن سکتا ہے بغیر گنبد کے بھی بن سکتا ہے تو یہ مستحبات میں سے ہی ہے فرض واضح نہیں ہے بنایا جائے تو یہ متاثرین نے تو اس کو مستحب کہا کہ غیر مسلموں کو پتا چلے کہ جنہوں نے دین کے किया کام کیا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی ان کو عزت عقاء فرمائی ہے تو اس बने اگر کہیں نہ بھی بنے تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور مختصر سر بنا دیا جائے تو وہ بھی جائزہ اور یہ جو آج کل ہمارا سلسلہ چل نکلا ہے کہ مزار پر گنبد پر کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اور نماز پڑھنی ان پر بھاری ہوتی ہے اور پھر بنانے والے یہ بھی نہیں دیکھتے ہر شخص اپنے پیر کا مزار بنا رہا ہے اب وہ پیر پتا نہیں نماز بھی پڑتا ہے یا نہیں پڑھتا تو واقعات بعض اوقات بعض جگہوں پر لاکھوں کروڑوں روپے گمدوں پر مزاروں پر لگتے ہر مساجد جو ہے وہ ان کے پاس ہاں ان کی چھتے بھی گری ہوئی ہوتی ہیں اللہ معاف کرے افراد و تفریح ہے ہر طرف سے ہاں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مزار پر جا کر یہ وہاں پھولوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ہر طرف خوشبو تھی صفائی تھی اور نماز شاید زور یا اثر کا وقت تھا تو میں مسجد میں گیا تو وہاں اتنی گرد و غبار تھا اور اتنی وہ یعنی جانوروں کی بیچیں تھیں کہ العمان و حفیظ ایسے جیسے وضو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے خبوں کے اوپر آ, یعنی کتنا کتنا گرد و غبار تھا کہ وہاں نماز پڑھنا بھی آ, جو تھا وہ آ, محال لگتا تھا اور اس کے ساتھ بالکل یہ مزار کے ساتھ سیمر اتنا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مزار پر اتنے پھول اور اتنے گلاب اور اتنے جھاڑو اور پاس اللہ کا گھر ہے کہ وہاں گرد و غبار پڑا ہوا ہے جانوروں کی بیچیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں کا وضو کا پانی کا انتظام جو ہے انتہائی زیادہ ناقص ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے افراد و تفریح ہے اتنا افراد نہیں کرنا چاہیے اللہ کے گھر کو جانا چاہیے اگر مزار نہ بھی بنے گا تو کام چل جائے گا مسجد نہ بنے گی تو کام نہیں چلے گا اللہ کا بندہ بغیر مزار کے بھی اس کے فیض و برکات عام ہیں یہ تو ہم جیسے غافلوں کو بتانے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں اللہ کا بندہ ہے یہاں قرآن پڑھنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کے بندوں کے پاس جا کر دعائیں کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے تو کہاں نے بیان کیا اس لیے بنائے جاتے ہیں اور اگر ولی پر بازار نہیں بنایا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ اس کی شان کو کم ہو جائے گی یہ ہے کہ لوگ وہاں جائیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا پھر اگر لوگ جائیں گے تو ان کے بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا انتظام ہونا چاہیے سردی ہے تو کہاں بیٹھیں گے گرمی ہے تو کہاں بیٹھیں گے تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مزار جو تھا وہ آ بنایا گیا لیکن یہ نہیں تھا جو کچھ ہم لوگوں نے مزارات کے ساتھ سلسلہ شروع کر دیا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں بہت سارے مزارات نے دیکھا ادھر اذان ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے اور لوگ مزار کے پاس کھڑے ہوئے ہیں نہ ان کو اذان کا پتہ ہے نہ نماز کا پتہ ہے اور پھر قبروں کو چومنا اور قبروں کے طواف کرنا یہ بھی ایک عجیب سا مسئلہ ہے تو آف کرنا ویسے ہی رام ہے اور چومنا منع ہے تو ادب اعتران کے ساتھ جتنی شیئت نے اجازت دی اتنا ہی کام ہونا چاہیے اتنا بھی نہ ہو کہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے آدمی حد سے گزر کر دناہ میں شامل ہو گیا